نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وصیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يظلل فلا هادي له وأشهد أن لا اله الا اللہ وحده لا شریک له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 فقد فاز فوزا اما بعد محترم قصص الانبیاء یعنی والتسلیم کی, زندگی کی مبارک ایام اور بہترین حالات کا تذکرہ ہو رہا تھا جن میں سے ابوالبشر تمام انسانوں کے باپ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عزت دیے گئے اللہ کے نبی آدم علیہ السلاط کا تذکرہ ہوا اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے باپ آدم علیہ السلاۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سجدہ کرایا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم سکھایا وہ آدَمَ عدم السّم اللہ اور اللہ نے آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے تو یہ عزتیں ہیں جو آدم علیہ سلاۃ وسلام کو عطا کی گئی اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ سلاۃ وسلام سے بات چیت کی اور اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ سلط والسلام میں روح پھونکی جنت میں رکھا نصیحت کیا کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے کہیں یہ تمہیں جنت میں جنت سے نکال نہ دے تو یہ ایک معزز نبی تھے آدم علیہ سلاۃ وسلام جو خطا آدم علیہ سلاۃ سے سرزد ہوئی یقیناً وہ دھوکے کی وجہ سے تھی آدم علیہ السلاۃ والسلام نے چاہ کر اللہ کی نافرمانی نہیں کی اللہ کی نافرمانی کرنے کے ارادے سے آپ سے اللہ کی نافرمانی نہیں ہوئی بلکہ ابلیس نے آدم علیہ سلاط والسلام کو دھوکا دیا جیسا کہ بعض مفسرین نے بیان کیا وقاصمہ ہما انکما سحین ابلیس نے ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں تو اس سے آدم رحی سلاط والسلام دھوکا کھا کیونکہ اللہ کی عظمت کو آپ جانتے تھے اللہ تبارکو تعلی کے جلال کو جانتے تھے اللہ تبارکو تعلیٰ کی بڑائی کو سمجھتے تھے جب ابلیس نے قسم کھائی تو آدم علیہ السلات وسلام کو دھوکا ہو گیا آپ نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے بدلاہ ہما بےغرور اللہ خود کہتا ہے کہ ابلیس نے ان دونوں کو دھوکے سے پھنسایا بہرحال وہ غلطی ہوئی جس پر آدم علیہ سلاۃ والسلام کو شرمندگی ہوئی یہ آدم علیہ السلاۃ والسلام کا مقام ہے مرتبہ ہے رتبہ ہے غلطی کرنے کے بعد آدمی اپنی غلطی پر اکڑا رہے وہ شخص قابل ملامت ہے جیسا کہ ابلیس نے کیا لیکن آدم علیہ سلاۃ والسلام سے خطا ہوئی اگرچہ کہ ابلیس کے بہکانے سے ہوئی آدم رحی سلاۃ نے اس کے لیے بہانے نہیں ڈھونڈے بلکہ اپنی غلطی کو آپ نے مان لیا اور فوراً اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کر کے توبہ کرنے لگے اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا تو یہ جو ہے تفصیل کے ساتھ یہ قصہ بیان کیا جا چکا ہے اس لیے نہیں کہ قصے کی طرح اسے سنیں بلکہ اس لیے کہ ہر بچہ اپنے باپ سے سیکھتا ہے ہم بھی اپنے باپ آدم علیہ سلاط و السلام سے سیکھیں کہ ہمارے باپ جنہیں اللہ نے اتنی عزت عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے فرما بردار تھے خطا سے آپ سے اگر غلطی سرزد ہو گئی تو آپ اس غلطی پر اڑے نہیں رہے بلکہ اللہ کے سامنے تائب ہوئے آپ نے توبہ کی اللہ نے توبہ قبول کر لی ہم تمام کو بھی اپنے بعد آدم علیہ السلات وسلام کی زندگی میں اسوہ تلاشتے ہوئے اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف ہمیں پلٹنا چاہیے رجوع کرنا چاہیے پھر اس کے بعد آپ کو دنیا میں بھیجا گیا دنیا میں آپ نے زندگی بسر کی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہزار برس کی عمر عطا فرمائی تھی عمر کے ختم ہونے کے بعد ملک الموت نے آپ کی روح کو قبض کیا پھر اس کے بعد آپ کو دفن کر دیا گیا کہاں پر دفن کیا گیا اس سلسلے میں کوئی صحیح حدیث ہم تک موصول نہیں ہوئی بعض اہل علم کا یہ خیال ہے ہو سکتا ہے اسرائیلی روایات کی وجہ سے ہو کہ آپ کو سری لنکا کے پاس دفن کیا گیا جہاں پر آپ کو اتارا گیا تھا یہ بھی جو ہے تخمینہ ہے اندازہ ہے جس کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے بعض کا یہ ماننا ہے کہ آدم علیہ السلاۃ کو مکہ مکرمہ میں جبر ابی قبیث نام کا ایک پہاڑ ہے اس پہاڑ کے پاس دفن کیا گیا اور اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے بہرحال آدم علیہ السلاۃ والسلام عمر کو پورا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخلوقات پر موت کو لکھا ہے اسی طریقے سے آپ کو موت آئی اس کے بعد آپ کی تدفیر ہوئی آدم علیہ سلاۃ وسلام کے دنیا سے گزر جانے کے بعد آدم علیہ سلاۃ والسلام کی لائی ہوئی پاک تعلیمات آدم علیہ وسلاۃ وسلام کی اولاد میں جاری تھی انہیں پاک تعلیمات پر عمل کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے مطابق زندگی گزار رہے تھے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلاط وسلام اور نلیہ السلاط وسلام کے بیچ کسی کو نبی بنا کر بھیجا کہ نہیں بھیجا اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے اور بخاری شریف کی صحیح حدیث کے مطابق نوح علیہ و السلام سب سے پہلے رسول ہیں اسی لیے جب قیامت کے دن لوگ سفارشی کو ڈھونڈتے ہوئے نکلیں گے کہ کوئی اللہ کے دربار میں سفارش کرے نوح علیہ سلاط وال کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے آپ اللہ کے پہلے رسول ہیں تو اس سے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ آدم علیہ سلاط والسلام اور نوح علیہ سلاط کے بیچ کسی بھی رسول کو نہیں بھیجا دیا ہے رسول تو نہیں بھیجے گئے کیا کوئی نبی بھیجے گئے اس سلسلے میں بعض اہل علم نے کہا آدم علیہ سلاۃ والسلام کے ایک بیٹے جن کا نام شیث ہے آدم علیہ السلاط والسلام کی جتنی بھی اولاد اب دنیا میں موجود ہے وہ شیش کی نسل سے ہے اور شیش اللہ کے نبی تھے اس سلسلے میں بعض ضعیف روایتیں ہیں لیکن اہل کتاب کی کتابوں میں تورات اور اسی طریقے سے انجیل میں ان کا ذکر ملتا ہے کہ آدم علیہ السلاۃ والسلام کے بیٹے تھے حابیل اور قابیل کے بعد شیش پیدا ہوئے جتنی بھی نسل دنیا میں موجود ہے وہ شیش کی نسل سے ہو کر آدم علیہ السلام سے ملتی ہے آدم علیہ السلاۃ والسلام کی جو دوسری اولاد تھی حابیل قابیل اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے بچے تھے ان میں سے کسی کی نسل نہیں چلی سوائے شیش کے دنیا کے سارے کے سارے انسانوں کے بعد شیش ہیں پھر اس کے بعد آدم علیہ سلاط وسلام ہیں ایسا مرقین کا کہنا ہے تو شیش اللہ کے نبی تھے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ نیک لوگوں میں سے تھے اگر نبی نہیں تھے تو بعض روایات کے مطابق وہ نبی تھے آدم علیہ سلاط وسلام کی پاک تعلیمات پر عمل کرتے رہے اس کے بعد بعض لوگوں نے ادریس علیہ السلاط کو نوح علیہ سلاۃ وسلام اور آدم علیہ سلاۃ والسلام کے بیچ کے نبیوں میں سے بیان کیا ہے بعض اہل علم کا یہ ماننا ہے کہ ادریس علیہ سلاۃ والسلام نو علیہ السلاط سے پہلے بھیجے گئے تھے جبکہ تحقیق کے ساتھ جن علماء نے اس مسئلے کو بیان کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ ادریس یقینا اللہ کے نبی تھے قرآن میں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا ہے لیکن وہ نوح علیہ سے پہلے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے اسی لیے ہم ان کا تذکرہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا جب ذکر کریں گے اس وقت کریں گے ادریس علیہ السلاط والسلام کا تو ادریس علیہ سلاط والسلام کو بعض لوگوں نے آدم علیہ السلاط اور نلیہ السلاط والام کے بیچ میں آنے والے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر مانا ہے جبکہ تحقیقی بات یہ ہے کہ ادریس علیہ السلاط واللا وسلام سے پہلے نہیں بلکہ نلیہ السلاط والام کے بعد بھیجے گئے تھے اور صحیح حدیث بخاری شریف کی صحیح روایت سے یہ بات ثابت ہے ن ع علیہسلاسلام زمین پر بھیجے جانے والے رسولوں میں سب سے پہلے رسول ہیں نوح علیہ السلام آدم علیہ السلاۃ والسلام کے دس صدیوں کے بعد پیدا ہوئے یہ صحیح روایت سے ثابت ہے بنی اسرائیل کی کتابوں میں اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آدم علیہ سلاط کی وفات کے ایک سو چھبیس سال بعد یا ایک سو چھیالیس سال کے بعد نوح علیہ سلاط کی ولادت ہوئی جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ سلاط والسلام اور نوح علیہ سلاط وسلام کے بیچ دس صدیوں کا فاصلہ تھا دس صدیاں دونوں کے بیچ میں تھی اور صدی جو ہے جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے قرن عربی زبان میں ایک صدی کو بھی کہتے ہیں صدی یعنی سو سال تو دس صدیوں کا مطلب ہوا ہزار سال تو آدم رئی صلی اللہ علیہ سلاۃ والسلام اور نوح علیہ سلاۃ والسلام کے بیچ میں ہزار سال کا فاصلہ تھا اور قرن کا لفظ جس طریقے سے صدی کے لیے آتا ہے اسی طریقے سے پشت کے لیے بھی آتا ہے یعنی دس پشتیں تھیں ایک نسل گئی دوسری نسل تیسری نسل یعنی نوح علیہ سلاط و السلام اور آدم علیہ سلاط وسلام کے بیچ دس باپ گزرے ہیں یہ مطلب ہے تو یہ ہزار سال سے کم بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بیٹے کے فوراً بعد بیٹا ہو جائے تو اس کی کوئی جو ہے مدت متعین نہیں کی جا سکتی تو بہرحال آدم علیہ سلاۃ والسلام اور نوح علیہ سلاۃ والسلام کے بیچ دس صدیاں تھیں اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سب کے سب اسلام پر تھے فطرت پر تھے جو تعلیمات نو آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے سب لوگ انہی تعلیمات پر عمل کر رہے تھے توحید پر عمل کر رہے تھے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کریما ولا ولا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کیا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نوح کی قوم میں ایک دوسرے کو بہکاتے ہوئے کہا کہ تم لوگ اپنے معبودوں کو ہرگز ہرگز مت چھوڑو ود کو مت چھوڑو سعا کو مت چھوڑو یغوس کو مت چھوڑو یعوق کو مت چھوڑو اور نصر کو مت چھوڑو ان کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا ہے کہ یہ نوح علیہ السلاۃ وسلام کی قوم کے نیک لوگ تھے ود سع یعوس یعوق اور نصر قوم تھے یہ نور علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگ اللہ کے نیک بندے ان کے گزر جانے کے بعد ان کے مر جانے کے بعد شیطان نے جو کہ حقیقت میں انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے دشمن کہہ کر ہمیں اس کا تعارف کرایا ہے اس کا انٹروڈکشن اللہ نے یوں کرایا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے تم اسے اپنا دشمن سمجھو تو اس نے ایک چال چلی جب یہ نیک لوگ گزر گئے اور دیکھا کہ ان کے بچے ان کے ماننے والے ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ان سے بڑی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں تو ان کے اس بھولے پن کو اس نے استعمال کیا کہا کہ تم کو ان سے عقیدت ہے ہاں عقیدت ہے پھر دل میں اس نے یہ بات ڈالی کہ جب ان بزرگوں سے ان نیک ہستیوں سے اللہ کے ان نیک بندوں سے اللہ کے ان اولیاء سے تم کو محبت ہے تو تم ان کی یادگار کیوں نہیں بناتے اور اس نے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ ان کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے یہ بہتر طریقہ ہوگا کہ تم ان کے بیٹھنے کی جگہ پر ان کے مجسمے اور ان کی مورتیاں بنا کر رکھ دو جب جب تم انہیں دیکھو گے تمہیں ان کی یاد آئے گی اور جب ان کی یاد آئے گی تو تم بھی انہیں کے جیسے اچھے کام کرو گے جب دیکھو گے کہ یہ نیک لوگ ہیں یہاں بیٹھتے تھے ایسے کام کرتے تھے تو تمہارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا تو شیتان اور ابلیس ضروری نہیں ہے کہ انسان کو سیدھے گمراہی کی طرف ڈائریکٹ برائی کی طرف ہی لے کے جائے وہ دیکھتا ہے کہ کس انسان کا دل برائی کی طرف کس طریقے سے مائل ہوتا ہے تو اس نے ان نیک لوگوں کی محبت کو گمراہ کرنے کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تو لوگوں نے مجسمے بنائے مورتیاں بنائی یہاں تک کہ جب یہ لوگ گزر گئے تو ان کی اولاد کے دل میں ابلیس نے یہ خیال پیدا کیا کہ تم لوگ گنہگار ہو اپنے گناہوں کی وجہ سے اگر تم ڈائریکٹ اللہ سے مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مراد کو پورا نہیں کرے گا جب مانگنا ہو تو ان نیک ہستیوں کے توسل سے ان نیک ہستیوں کے ذریعے سے مانگو تمہاری مراد پوری کی جائے گی تو ان کی نسل نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ جب یہ لوگ بھی گزر گئے تو تیسرا قدم جو تباہی کا تھا اس نے اس قدم کو بھی بڑھا دیا اور کہا کہ تمہارے آبا و اجداد تمہارے باپ دادا انہی سے مانگتے تھے جو کچھ بھی مانگنا ہے ان سے مانگو تم کو ان سے ملے گا تو اس طریقے سے بت پرستین علیہ السلاط والسلام کی قوم میں آ گئی اور لوگ اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کرنے لگے اور وہ بت حقیقت میں کیا تھے نیک لوگوں کے اسٹیچو تھے نیک لوگوں کے مجسمے تھے اولیاء کرام کے بنائی ہوئی شکلیں تھیں ولیوں کی شکلیں تو لوگ انہی کی عبادت کرنے لگ گئے تو نوح علیہ السلاط والسلام نے آ کر انہیں اسی گمراہی سے آگاہ کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے نوح علیہ السلاط والسلام اور قوم کے درمیان شدید اختلاف پیدا ہو گیا یہاں تک کہ نوح علیہ سلاط وسلام سمجھاتے سمجھاتے نو سو پچاس سال بسر کر دیئے لیکن لوگ اس حقیقت کو سمجھنا نہیں چاہتے تھے تو اسی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بڑی تفصیل سے کیا تو شرک کی ابتداء اس طریقے سے ہوئی ہے تو اس واقعے میں ہمارے لئے بہت بڑی عبرت ہے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوت کا آغاز توحید سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اسی توحید کی دعوت دیتے ہوئے پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی حمایت میں گزاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی مرضی سے امت کی خیر اور امت کی بھلائی کے لیے ان تمام راستوں کو آپ نے بند کر دیا جو راستے لوگوں کو شرک کی طرف لے کر جائیں گے تصویر سے آپ نے منع کیا مجسموں سے آپ نے منع کیا قبروں کو ایک بالشت سے زیادہ اونچا کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اسی طریقے سے نیک لوگوں کی شان میں ان کے مرتبے سے انہیں آگے بڑھا کر آگے لے جانے سے آپ نے منع کیا ان تمام چیزوں سے آپ نے اس لیے منع کیا کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا کیا ہے اپنے انبیاء کو اللہ نے جو درجہ دیا ہے اس درجے سے اگر ہم اونچا لے جانا چاہیں تو پھر کون سا درجہ باقی رہے گا ربوبیت کا درجہ باقی رہے گا نبوت سے بڑی کوئی چیز ہے آپ نبوت سے بڑی کوئی چیز نبی کو دینا چاہیں تو پھر کیا دے سکیں گے ربوبیت کے سوا کچھ بھی نہیں یہ ہے کہ نبی کا مقام آپ کے لیے مناسب نہیں ہے آپ کو اس سے اونچا مقام ہونا چاہیے آپ رب بن جائیں اور جب انبیاء علیہ السلام و کو ربوبیت کا درجہ دے دیں گے رب کا درجہ دے دیں گے نبوت کا درجہ خالی رہ جائے گا اسی لیے قوم کے بزرگوں کو لا کر نبی کے درجے پہ رکھ دیں گے کہ اب آپ جو کہیں گے وہی دین ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی کہی ہوئی بات کو دین کہا ہے دین کیا ہے وہ ہے جو نبی ہم کو بتلائیں ہم نے چونکہ اپنے علماء کو اپنے صالحین کو اپنے بزرگوں کو نبیوں کا درجہ دے دیا تو نبی کو کس درجے پر رکھیں اسی لیے ہم نے انہیں اٹھا کر اللہ کے درجے تک پہنچا دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس درجے پر رکھیں کہا ہر جگہ موجود ہے سب میں موجود ہے تو اس طریقے سے گمراہی عام ہوئی آدمی کو گمراہی کے اسباب جاننا چاہیے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے تو قرآن کریم کی کئی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس عظیم پیغمبر علیہ کا تذکرہ کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فصبر صبر العزم من الرسل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت و تبلیغ کے میدان میں اس طریقے سے صبر سے کام لیں جس طریقے سے آپ سے پہلے بلند ہمت والے پیغمبروں نے کام لیا ہے الزم اونچی ہمت والے اونچے عزم والے اونچے ارادے والے اور یہ پانچ انبیاء علیہ السلات و ہیں جن میں سب سے پہلے نمبر پر ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اول العزم انبیاء میں سے ترتیب سے دیکھا جائے تو نو علیہ سلاۃ والسلام ہے ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام ہے موسا علیہ السلاۃ وسلام ہے عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام ہے یہ زمانی ترتیب ہے اور آخیر میں محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن افضلیت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام ہیں موسا علیہ وسلاۃ وسلام عیسیٰ علیہ السلات وسلام اور نوح علیہ السلاۃ انہیں اللہ تبارک و تعالی نے کل العزم بہت ہی بڑے ارادے والے بڑے عزم والے پیغمبروں میں سے قرار دیا ہے اور اس سے بڑا حوصلہ اس سے بڑا عزم اس سے بڑا ارادہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دعوت و تبلیغ میں دس سال نہیں پچاس سال نہیں نو سو پچاس سال گزار دے نو سو پچاس سال لوگوں کو برابر بلا رہے ہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تھک نہیں رہے ہیں اختتا نہیں رہے ہیں ان کے خیر کی دعائیں کر رہے ہیں نو سو پچاس سال کے گزر جانے کے بعد اللہ کہتا ہے مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ کا اللہ من قدآمن جتنے ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی دوسرا ایمان لانے والا نہیں ہے تب جا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ایسی صورت میں زمین کو ان سے پاک کر دے تو نو سو پچاس سال تک جو ہستی جو شخصیت اللہ کے جو بندے برابر دعوت کا کام کرتے رہیں اس سے بڑا حوصلہ کس کا ہو سکتا ہے اس سے بڑا ارادہ کس کا ہو سکتا ہے یہ ہے نوہر السلات وسلام ان کا تذکرہ آپ کو سورہ آراق میں ملے گا سورہ یونس میں ملے گا سورہ ہود میں ملے گا سورہ انبیاء میں ملے گا سورت المؤمنون میں ملے گا صورت الشعراء میں ملے گا ان میں ملے گا سورہ صافات میں ملے گا سورہ قمر میں ملے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مکمل صورت سورہ نوح کے نام سے نازل فرمائی جس میں نوح علیہ سلاط السلام کی دعوت و تبلیغ کے طریقے کو آپ کے صبر کو قوم کے بہتانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے سب سے پہلے سور اعراف جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ سلاۃ وسلام کا تذکرہ کچھ اس طریقے سے کیا ولاقد اور بھی يا قوم ما لكم من ہم نے کہا کہ لوگوں کی عبادت کرو اس اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی سچا معبود نہیں ہے این آفاف علیکم اذاب یوم عظیم میں تمہیں بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں تو دو چیزوں کی دعوت اللہ کے نبی نلیہ سلاۃسلام نے دی سب سے پہلی دعوت اللہ کے توحید کی تھی یا من میری قوم کے لوگوں کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی سچا معبود نہیں ہے یہ توحید ہے یعنی ایک اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرو اب یہاں سے آپ غور کرتے جائیں اللہ کے جتنے انبیاء بھیجے گئے ہیں سب کی دعوت میں سب سے پہلی چیز کیا ہے توحید ہے اور یہی توحید ہے جس سے اہل بدعت کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اسی میں خلل ہے مزارے اچھی لگتی ہیں اس کا تواس اچھا لگتا ہے وہاں پر جا کر نذرانے چوانا اچھا لگتا ہے یہ چیز جس طریقے سے امت محمدیہ کے مشرقین کو اچھی لگتی ہے اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کے قوم کے مشرقین کو بھی اچھی لگتی تھی ہم سمجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ ہم سمجھا کر ہی رہیں اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نو سو پچاس سال تک اگر نہیں سمجھا سکے جس کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی تو میں اور آپ کسی کو کیا سمجھا سکتے جس کے مقدر میں ہدایت ہے وہ سمجھ جائے گا ایک بات سے سمجھ جائے گا لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کے مقدر میں ہدایت نہ لکھے جس کے بارے میں یہ لکھ دیا جائے کہ وہ گمراہی پر مرے گا میں اور آپ کیا اللہ کے کوئی نبی بھی انہیں نو سو پچاس سال تک بھی نہیں سمجھا سکیں گے جبکہ وہ کھلے شرک میں تھے اسی طریقے سے امت محمدیہ کے بہت سارے مشرقین بھی کھلے شرک میں ہیں تو توحید کے اہمیت کو سمجھنا ہے اللہ نے اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کی دعوت کا تذکرہ کیا تو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے کسی دوسری برائی سے پہلے نہیں روکا سب سے پہلے کون کونسی برائی سے روکا یا قوم اعبداللہ مالکم من الہ غیر اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو اس اللہ کی عبادت جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے انی اخاف علیکم میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں قال من قومه انا ضلال مبین. قوم کا جواب کیا تھا اللہ کے نبی ہے اللہ نے بھیجا ہے سوچیں اللہ تبارک و تعالی جسے لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے آ کر اللہ کی بات بتا رہے ہیں اللہ کا پیغام بتا رہے ہیں اللہ سب جانتا ہے لیکن قوم کیا جواب دیتی ہے قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ قوم کے بڑے لوگوں نے کہا کیا کہا انالا مبین ہم تو تجھے کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں اینوہ تو گمراہ ہے اور یہ کبھی بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے آپ حق پر رہیں گے آپ کو تانے دیے جائیں گے گستاخ رسول کہیں گے کہنے والے جبکہ حقیقت میں گستاخ کوئی اور ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ٹھکرانے والے سے بڑا گستاخ کون ہے اللہ کے کلام کی بات کو انکار کرنے والے سے بڑا گستاخ کون ہے اللہ کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے ان کلمات کے مطابق بشر کہتا ہے تو گستاخ کہا جاتا ہے تو اس کا انکار کرنے والا یہ ریت ہے زمانے کی گمراہی میں تھے نوح کی قوم کے لوگ لیکن گمراہی کا تانا انہوں نے کسے دیا اللہ کے نبی نوح کو دیا اگر اللہ کے نبی کو کوئی گمراہ کہہ سکتا ہے تو آپ کو کوئی وحادی کہے تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں آپ کو کوئی جو ہے اولیاء کی شان نہیں جانتے اس طریقے کے طانے دیتے ہیں تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں نبی کو گمراہی کے تانے دیے گئے لیکن اللہ کے نبی کتنے پیارے انداز میں جواب دیتے ہیں اگر ہم کو کوئی کہے ہم کسی کو توحید کی دعوت دیں کہے کہ تم گمراہ ہو تو ہم اس سے لڑ پڑیں گے ہم کو اللہ کے انبیاء سے سیکھنا ہے کیا کہا نو علیہ سلاۃ وسلام نے اللہ آگے فرماتا ہے قَالَ قَوْمِ لَيْسَ نوح نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے میں راستے سے بھٹکا ہوا نہیں ہوں تم جو سمجھ رہے ہو وہ غلط ہے پیار سے سمجھائیں اگر حقیقت میں ہمارے دل میں کسی گمراہ آدمی کی ہدایت کا جذبہ ہے تو ہم اس سے نہیں لڑیں گے اگر ہم اپنی دعوت اپنی برتری دکھانے کے لیے دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں اس سے لڑ پڑیں گے آئی ایک آدمی گر رہا ہے آپ اسے تھامنا چاہتے ہیں وہ خودکشی کرنے جا رہا ہے اور وہ آپ کو گالی دے اگر حقیقت میں آپ کے دل میں بچانے کا جذبہ ہے تو آپ کیا کریں گے بھلے وہ آپ کو گالی دے بھلے آپ کو مارنے کی کوشش کرے پھر بھی آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھینچنے کی کوشش کریں گے یہ خودکشی کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ گالی دے رہے ہیں تو پلٹ کے آپ کو گالی نہیں دینا ہے ورنہ آپ حقیقت میں ان کی مدد کرنے والے نہیں ہوں گے اسی لیے اللہ کے نبی نلیہ السلام نے پیار سے کہا جب ان کو گمراہ کہا گیا کہا یا سبھی بلالا اے میری قوم کے لوگوں مجھ میں گمراہی نہیں ہے میں راستے سے بھٹکا ہوا نہیں ہوں ودا رسول من رب العالمین لیکن میں رب کی طرف سے بھیجا گیا ایک رسول ہوں ایک پیغمبر ہوں ابلیم رسالا ربی میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں انصاغ تمہارا خیر کا ہوں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں اللہ <تَعْلَمُون> اللہ کی جانب سے مجھے وہ باتیں معلوم ہوتی ہیں جو تم کو معلوم نہیں ہیں یعنی اللہ مجھے بتلاتا ہے میں تمہیں بتلا رہا ہوں میں اللہ کا پیغام سنانے کے لیے آیا ہوں اویب تم انجا ذکر من ربکم رجل منکم کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے ہی جیسے تمہارے ہی اندر سے ایک انسان کو چن کر اللہ تبا و تعالی نے اپنا ذکر اس کے ذریعے سے بھیجا ہے یہی صبح اہل باطل کا ہے وہ آج تک سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کوئی انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے نوح کی قوم کو بھی یہی تعجب تھا ہمارے ہی جیسا انسان یہ کیسے رسول ہوگا تو آج کے گمراہوں کا بھی یہی صبح ہے اگر رسول انسان ہیں تو پھر ان میں ہم میں کیا فرق ہے فرق یہ ہے انسان ہے اللہ نے عزت دیا انسان ہے اللہ نے وہی نازل کیا انسان ہے انہوں نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر اللہ کی عبادت کی اللہ کی نافرمانی سے بچے رہے انسان ہے اپنی ضروریتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی دی ہوئی ذمے داری کو بھی انہوں نے پورا کیا اس میں آپ کو کمال نظر نہیں آ رہا مٹی میں آپ کو کوئی کمی نظر آ رہی ہے اسی مٹی سے اللہ نے آدم کو بنایا اسی مٹی سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلاط والسلام کو پیدا کیا اسی مٹی سے عیسیٰ علیہ السلام سارے پیغمبر پیدا کیے گئے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی مٹی سے پیدا کیا ہے تو آپ کو کیا احترام ہے نور کا بنا کر آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں جبکہ اللہ نے آدم علیہ السلاۃ والسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی نسل سے بنایا آدم علیہ السلام کی نسل سے بنایا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بنایا آپ کے والدہ آپ کے والد مٹی سے تھے تو پھر آپ نوع سے کیسے ہوئے جس کی کوئی دلیل بھی نہیں قرآن و سنت کے صحیح مخالف ہے تو یہ عقل کے اندر فطور ہے نوح کی قوم بھی یہ سمجھنے سے قاصر تھی وہ سمجھتے تھے کہ رسول کا مطلب کچھ الگ ہونا چاہیے کچھ الگ طریقے کا ہونا چاہیے ہمارے ہی پھر وہی بھی آئے یہ چیز سمجھنے کے قابل انہوں نے نہیں سمجھا تو نو علیہ سلا تو السلام میں قوم کے تعجب کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا اب عجب تم انجا کم ذکر من کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے نصیحتیں آئی ہیں اللہ رجل الم بن تمہارے ہی اندر کے ایک آدمی سے رحم تاکہ وہ تمہیں اللہ تباہ و تعالیٰ سے ڈرائے تاکہ تم بچ سکو اللہ کے عذاب سے تاکہ تمہارے اندر تقوا آئے تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ ور اللہ اور تم پر رحم کیا جائے تو اللہ کی رحمت آئے گی کب جب اللہ سے ڈرے تقوا پیدا کریں تو نور علیہ السلام نے پیارے انداز میں سمجھایا لیکن منہ کی قوم نے کیا کیا آگے اللہ فرماتا ہے فقت انہوں نے انہیں جھٹلا دیا بچپن سے دیکھ رہے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولے کیونکہ انبیاء علیہ مسلط و تسلیم کی پرورش انہی میں ہوتی ہے ان کا بچپن لوگوں کے سامنے کھلا رہتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے کبھی گالی نہیں دیتے پورے معاشرے میں سب سے زیادہ نیک اور نیک رہ کر تربیت پاتے ہیں جب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو لوگ کیوں جھٹلاتے ہیں ان کا بچپن تمہارے سامنے ہے ان کی جوانی سامنے ہے ان کو تم نے اپنی آنکھوں کے سامنے پلتے بڑھتے دیکھا ہے کبھی انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی آج اگر یہی سچا امانت انسان نبت کا دعوی کرتا ہے تو پھر اس کا انکار کیوں کیا جاتا ہے فقندگو ہو انہوں نے اسے جھٹلایا فنجینا ہو ہم نے اسے نجات لیا یہاں پر اللہ تبارک و تعالی دو چیزیں بیان کر رہا ہے نبی سچے ہیں نبی نے اپنی نبت کو بیان کیا لوگوں نے ماننے سے انکار کیا لیکن نبی کو کس نے بچایا اللہ نے بچایا ہم نے انہیں نجات دی یعنی نبی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے اندر پوری ایسی طاقتیں آ جائیں کہ قوم کو جب چاہے ہلاک کر دیں جب چاہیں ہدایت دے دیں جب چاہیں اپنے آپ کو بچا لیں بلکہ اللہ بچائیں تبھی بچتا ہے نبی نبی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کے وہ بھی محتاج ہیں ہم نے انہیں بچایا ہم نے انہیں نجات دی مَعَهُ اور ان لوگوں کو بھی ہم نے نجات دی جو ان کے ساتھ تھے فلفل کشتی نے تو اس کا تذکرہ آگے آئے گا کشتی کس طریقے سے بنی کیسے بنائی اللہ نے کس طریقے سے حکم دیا وہ رقن الدین کدو بھی ہم نے انہیں ڈبو دیا جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے ان نہ قومن امین اللہ فرماتا ہے کہ وہ سب کے سب اندھے لوگ تھے اندھی قوم تھی یعنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں اللہ تبارک و اعلی کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کی باتوں کو انہوں نے سنا اس کے باوجود بھی اگر وہ ایمان نہیں لائے تو اس سے بڑا انداپن کیا ہوگا تو یہ سورہ آراف کی آیتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نو علیہ والسلام کا ذکرہ کیا ہے اسی طریقے سے آپ کو سورہ یونس میں بھی ملے گا اور دوسرے اس میں بھی ملے گا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ اگر آپ غور کریں تو سورہ ہود کی پچیس سے لے کر انچاس آیتوں تک تقریبا چوبیس آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ سلاۃ والسلام کا جو ہے ذکر کیا ہے جس میں نو علیہ سلاۃ والسلام اور ان کی قوم کے درمیان ہونے والے بہت سارے مکالمے بہت ساری باتیں اللہ نے بیان کیا کہ نلیہ السلاۃ والسلام کوئی بات کہتے تھے تو قوم کس طریقے سے انکار کرتی تھی اس کے جواب میں وہ کیا شبہے لے کر آتے تھے جسے وہ دلیل سمجھتے تھے کس طریقے سے نور علیہ تو السلام کا وہ لوگ مذاق اڑانے کی کوشش کرتے تھے یہ ساری باتیں آپ کو یہاں بھی ملیں گی اور سورہ نوح میں بھی تفصیل سے ملیں گی جس کا ذکر انشاءاللہ اللہ ہم اگلے درس میں کریں گے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان انبیاء سے سچی محبت کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا کرے ان سے جو سبق سیکھنا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ سبق سکھائے ان کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق دے اللہ تعالی ہماری توحید کو مضبوط کرے شرک سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بچائے عقر قلح وغیر اللہ علی هو الفر الرحیم